السلام علیکم فائنینشل اکاؤنٹنگ سیریز کا سولہواں لیکچر پچھلے دو لیکچرز میں ہم نے سٹاک اکاؤنٹس پرچیسز کی بات کی ہم نے سٹاک ان ٹریڈ کیا چیز ہوتی ہے پرچیزز یا سٹاک کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں ان کی بات کی یہ بھی بات کی کہ جی را مٹیریل کا سٹاک اکاؤنٹ ہوتا ہے فنش گڈس کا سٹاک اکاؤنٹ ہوتا ہے ورک ان پروسیس کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے ہم نے یہ بات بھی کی کہ جی خام مال کے علاوہ اور بہت سارا مال ہوتا ہے یا آئٹمز استعمال ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے ان سب کی کاسٹ جو ہے وہ جو آئٹمس ہم بنا رہے ہیں ان کو چارج ہونی چاہیے ان کی قیمت یا لاگت بنبائی جو ہے اس کو تعین کرنے کے لیے یہ تمام کاسٹ کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے جس میں ویجز بھی شامل ہیں تنخواہیں جو لیبر جو کام کر رہی ہے اس پہ یا سپروائزر کام کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں شامل ہوتی ہیں بجلی کے خرچے ہوتے ہیں مشینری کے خرچے ہوتے ہیں آئلز ہوتے ہیں رنگ رو ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہمیں تمام چیزوں کو یا تمام کاسٹ کو کٹھا کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ ہم اس بات پہ, پہ پہنچ سکیں کہ جی ایک چیز یا ایک یونٹ کو بنانے کے لیے ہمارے ہماری کتنی ٹوٹل کاسٹ آئی کتنی ٹوٹل لاگت آئی یہ تمام کام جو ہے یہ پرچیس کے اکاؤنٹ میں یا اسٹاکس کے اکاؤنٹ سے اور ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ سے پھر فینس گڈس کے اکاؤنٹ سے پھر کاسٹ آف گڈ سولڈ میں آخر میں جاتا ہے اس تمام وہ تمام کاسٹ جو کہ ریلیٹ کرتی ہے صرف ان آئٹمس کو جو کہ سیل کر دیے گئے ہیں جو کہ بیچ دیے گئے ہیں یہ پورا ایک فلو بنتا ہے پھر ہم نے ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرنا دیکھا کہ جی کیسے ان مختلف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کی جاتی ہیں ٹرانزیکشنز ہم نے یہ بھی آ, بات کی کہ جی کرنٹ yeah, stock, یا وہ کرنٹ ایسٹ کیوں ہیں اور یہ کہ جی ایسٹ کلاسیفائی ہوتے ہیں ایسے asset ایسٹس میں جو کلاسفکشن مختلف ہیں کہ فکسڈ جی, ایسٹس ہے کوئی چیز کہلاتی ہے تو یہ جو ہے یہ کرنٹ ایسٹس کا حصہ ہیں یعنی وہ تمام ایسٹ جو کہ ایک فکسڈ مدت جو کہ بارہ مہینے سے زیادہ نہیں ہے اس کے دوران ان کا استعمال ہو جاتا ہے آج جو ہم بات کریں گے ہم کاسٹ آف گڈس کو کس طریقے سے پرزینٹ کرنا ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کاسٹ آف گڈ سولڈ کی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے اور ایک بہت ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹاک ہمارے پاس رہ جاتا ہے بچ جاتا ہے ان بکا بچ جاتا ہے اس کو ہم کس ریٹ پہ ویلو کریں کس قیمت پہ ویلو کریں مہینے کے دوران آپ بہت سارے آئٹم خریدتے ہیں ہو سکتا ہے آپ مختلف قیمت میں خرید رہے ہوں بازار میں قیمتوں کا بڑھاؤ اور اتار تو ہوتا ہی رہتا ہے کچھ آئٹم آپ نے چھ مہینے پہلے خریدے تھے اس وقت قیمت کچھ اور تھی ایک آئٹم آپ نے کل وہی آئٹم آپ کل خریدتے ہیں اس کی قیمت کچھ اور ہے آپ آج خریدیں گے وہ آئٹم تو اس کی قیمت کچھ اور ہے جس وقت وہ آئی... ان آئٹم میں سے جو آپ نے خریدے ہیں بیچنے کے لیے یا خام مال خریدا ہے وہ خام مال یا وہ آئٹم آئٹمس جو آپ نے خریدنے کے لیے بیچے ہیں، اگر وہ جس کو بکتے ہیں تو کس قیمت پہ بکیں گے اس کی کاسٹ کیا ہے کیونکہ اب آپ کے پاس تین چار چھ آٹھ دس مختلف قیمتیں خرید ہیں تو جو آئٹمس آپ بیچ رہے ہیں ان کا کاسٹ کیسے نکالی جائے گی اور جو ان بکا مال رہ جاتا ہے اس کی کاسٹ کیسے نکالی جائے گی تو یہ چیز جو ہے اس کو بھی آج ہم اسٹڈی کریں گے اور یہ صرف خام مال کے لیے نہیں یہ فینشڈ گڈس کے لیے بھی, اس, کی بھی اس, کا اس کا یہی مسئلہ ہے کہ جو اس کی بھی قیمت جو ہے کیونکہ کہ کہیں کوئی لکھا نہیں ہوتا کہ جناب یہ جو ہم چیز بیچ رہے ہیں یہ ہے چونکہ ہم نے اس میں خام مال استعمال کیا تھا جو کہ آج سے سوا سال پہلے خریدا گیا تھا بھائی یہ کیسے پتا چلے گا اس کا حساب کتاب کون رکھتا ہے اتنا حساب کتاب نہیں رکھا جاتا سو اس کے ویلویشن کے کچھ طریقہ کار ہیں تو یہ چیزیں آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے اور اسٹڈی کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ سمجھ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹاک کا جہاں تک تعلق ہے اس کی اسٹڈی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی پھر ضرورت اس بات کی ہوگی کہ جتنی آپ سے ایکسرسائز ہوتی ہیں وہ آپ ایکسرسائز کیجیے تاکہ اس کانسپٹ کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ رہے ابھی تک جو باتیں ہم نے کہی ہیں اور کری ہیں اس میں ہم نے کاسٹ آف گڈ سولڈ اکاؤنٹ کو ہم نے ایک لیجر کے اکاؤنٹ کے طور پہ ہی دیکھا اور اس سے ڈیل کیا لیکن اگر آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پہلے بھی کچھ لیکچر میں جس وقت ہم پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنانے کی آپ کو بات بتا رہے تھے اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ جی پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی ایک لیجر کے اکاؤنٹ کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے جس کو ہم نے ہارزونٹل پر ہم نے یہ کہا تھا کہ جی وہی جو اکاؤنٹ ہے اس کو ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے وہی چیز جو ہے وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جی کوسٹ آف گڈ سولڈ کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے اسٹیٹمنٹ کے طور پہ اس کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے آج کل جتنے بھی کمپنیز وغیرہ کے اکاؤنٹس جو بنتے ہیں کاروباروں کے اکاؤنٹس بنتے ہیں اس میں وٹیکل پرزنٹیشن ہی استعمال ہوتی ہے اور کاسٹ آف گڈ سولڈ بھی جو ہے اس کو بھی ایک اسٹیٹمنٹ کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے اب کاسٹ آف گڈ سولڈ جو ہے اسٹیٹمنٹ جو ہے یا جو اکاؤنٹ ہے اس کے کیا کیا کمپونیٹس ہوتے ہیں یہ ہم ایک دفعہ پھر سے رکھیں سب سے پہلے بات آتی ہے را مٹیریل کی را مٹیریل میں ہم نے کہا کہ جی اوپننگ اسٹاک آپ کے پاس ہے اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں آپ پرچیز کرتے ہیں. تو وہ تمام پرچیز جو ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ جو ہم چیزیں خرید رہے ہیں بھائی ایک تو وہ قیمت ہو گئی جو کہ ہم نے اس خام مال کو یا ان آئٹم کو جو ریسل کے لیے خریدے ہیں ہم نے ان کی قیمت جو ان کے بنانے والوں کو ادا کی ایک تو وہ قیمت ہو گئی لیکن اس مال کو اپنی فیکٹری تک لانے کے لیے یا اپنی دکان تک لانے کے لیے یا اپنے کارخانے تک لانے کے لیے بھی کچھ پیسے خرچ ہوتے ہیں. کچھ پک اپ لینی پڑتی ہے یا تانگے پہ لادنا پڑتا ہے یا ریڑے پہ لادنا پڑتا ہے وہ ریڑے والے کو وہ تانگے والے کو وہ اپ والے کو بس کو ٹرک کو جو بھی چیز استعمال جو بھی آپ مینس آف ٹرانسپورٹ استعمال کر رہے ہیں اس پہ ایک لاگت آتی ہے کیا وہ لاگت جو ہے وہ بھی قیمت خرید کا حصہ ہے یا نہیں ہے پہلے تو یہ سوال ہے بھائی ظاہر ہے کہ جی یہ کاسٹ جو ہے اس کو اپنی فیکٹری تک اپنی دکان تک اپنے کارخانے تک لانے کی وہ بھی اس کی قیمتیں خرید میں شامل ہوگی سو so, یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں وہ شامل کیا جائے اب یہ ہمارے سامنے مختلف پرائسز آ جاتی ہیں اور اس کا بلڈ اپ آ ہمارے پاس کہ جی یہ کیسے ایک آئٹم جو ہم نے بازار سے خریدا ہے وہ کیسے ہم نے بلڈ اپ کیا تو وہ بھی قیمت ہم نے شامل کر لی اس کے بعد کلوزنگ اسٹاک ہے را مٹیریل کا تو یہ را مٹیریل کے کمپونیٹ ہو گئے کہ جی اوپننگ اسٹاک ہے پرچیز انکلوڈنگ کاسٹ اسپینٹ ٹو بائی دا را مٹیریل اور کلوزنگ اسٹاک آف را مٹیریل یہ ہمارے پاس کمپوننٹس ہے را مٹیریل کی مد میں انٹری کیا ہے کہ جی جب آپ خرید رہے ہیں اوپننگ بیلنس جو ہے وہ ڈیبٹ ہے خرید رہے ہیں جو اس پہ خرچہ کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام ڈیبٹ ہو رہے ہیں کلوزنگ سٹاک جو ہے وہ اگلے مہینے میں کیری ہو رہا ہے لہذا وہ کریڈٹ بیلنس ہوگا دونوں سائیڈوں کا جو ڈفرینس ہوگا جو فرق ہوگا وہ فرق جو ہے وہ یا آپ نے مال بیچ دیا یا وہ مال آپ نے کارخانے کو ایشو کر دیا کہ بھائی اس سے آپ تیار شدہ مال تیار کر بنائے تو اگر تو یہ صورت ہے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ انٹری یہ کریں گے کہ آپ سٹاک کو کریڈٹ کریں گے اور ورک ان پروسیس کو آپ ڈیبٹ کریں گے یہ تو را مٹیریل کی بات آئی اب بات آتی ہے اس تمام کاسٹ کی کہ جو اس را مٹیریل کو جو کہ را مٹیریل سٹاک اکاؤنٹ سے آیا اس کو کنورٹ کرنے میں آپ نے پیسہ خرچ کیا جس میں کہ آپ کی لیبر کی تنخواہیں وہ فیکٹری کی کاسٹ جو کہ پروڈکشن سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہوں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اس میں شامل کی جاتی وہ کہاں پہ شو کیا جاتا ہے یہ تمام چیز جو ہے یہ آپ شو کریں گے ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ میں اور ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ جو ہے اس کا بھی ایک اوپننگ بیلنس ہوتا ہے کیونکہ یہ بنانے کا مال بنانے کا معاملہ تو چلتا رہتا ہر مہینے چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ مال جو ہے وہ انکمپلیٹ حالت میں اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخر میں آپ کے پاس ضرور رہ جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو گیا یا غائب نہیں ہو گیا یا گم نہیں ہو گیا بلکہ اس کو کیری فارورڈ دوسرے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں کیا جاتا ہے اس پہ جتنی پچھلے مہینے خرچہ ہوا جتنا اس کے اوپر وہ اس خرچے کو اگلے مہینے لے کے آنا ہوتا ہے وہ ہم فینشڈ گڈز میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے کیونکہ مال ابھی بنا نہیں ہے مال تو اب اس مہینے میں بنے گا باقی جو اس کے کام رہ گئے ہیں وہ کام اس مہینے میں نئے پیریڈ میں ہوں گے تو تب جا کے اس کی قیمت بنوائی جو ہے وہ پوری طور پہ اس کا تعین ہو سکے گا تو وہ اوپننگ بیلنس موجود ہے اسی طریقے سے مہینے کے آخر میں آپ کے پاس پھر ورک ان پروسیس ہوگا پھر کچھ نہ کچھ مال جو ہے وہ ابھی بنوائی کی سٹیجز سے گزر رہا ہوگا لہذا اس کو ہم نہ خام مال کہہ سکتے ہیں نہ ہم اس کو تیار شدہ مال کہہ سکتے ہیں وہ ورک ان پروسیس کا حصہ ہے تو اس کے اوپر جتنی لاگت چاہے وہ خام مال کی ہے چاہے وہ لیبر کی ہے چاہے وہ دوسرے ہیڈز کی ہے یعنی دوسرے فیکٹری کی کاسٹ کی ہے جس میں کہ مشینری کی کاسٹ ہے بجلی کی کاسٹ ہے اسپیئر کی کاسٹ ہو سکتی ہے جو مشینری میں استعمال ہوں جب مشینری چل رہی ہے اس چیز کو بنانے کی کاسٹ وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ تمام کاسٹ جو ہے وہ تمام جو ہے وہ اس کا کچھ حصہ وہ جو آئٹمس ابھی انکمپلیٹ پڑے ہیں پورے طور پہ جو نہیں بنے ان کو ان کی تو وہ کلوزنگ بیلنس ہوتا ہے work in work in جو انٹریز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ جی جو ایکسپنس ہوتا ہے یہی جیسے لیبر ویجز کی میں نے بات کی یا دوسرے فیکٹری اوورہڈ کی بات کی کہ آپ ایکسپینس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں اور ڈیبٹ کر دیں جو خام مال آیا تھا وہ آلریڈی آپ ڈیبٹ کر چکے ہوئے ہیں ورک ان پروسیس کو اور وک ان پروسیس سے جس وقت مال جو بنا ہوا مال ہے جب ورک ان پروسیس اس پہ ورک ختم ہو گیا وہ بن گیا تو اس وقت اس مال کی قیمت جو کہ بن گیا ہے وہ آپ نے ورک ان پروسیس میں سے ٹرانسفر کرنی ہے اور وہ آپ لے کے جائیں گے فینشڈ گڈز کے سٹاک اکاؤنٹ میں لہذا آپ ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے اور فینشڈ گڈس کو ڈیبٹ کریں گے اب ہم فنشڈ گڈس اکاؤنٹ کی طرف آتے فنشڈ گڈس اکاؤنٹ کے اندر اوپننگ بیلنس بھی ہے فنش گڈ اکاؤنٹ کے اندر جو ہر اکاؤنٹنگ پیریڈ میں سے مال ٹرانسفر ہو رہا ہے work, کے اندر. جو جو مال جیسے جیسے ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ میں بنتا جا رہا ہے وہ آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے فنشڈ گڈس کے اندر تو وہ ریسیٹ ہو رہی ہے وہاں پہ فنشڈ گڈس کے اندر اس کی انٹری کیا ہوگی کہ آپ ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے اور فنش گڈس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے جب فنشڈ گڈس میں سے مال بک جائے گا بکے گا تو اس وقت وہاں سے وہ کاسٹ جو کہ اس مال کی ہوگی کہ جو بک گیا ہے وہ نکالنی پڑے گی تو پھر ہم کیا انٹری کریں گے پھر ہم فنشڈ گڈس کو کریڈٹ کریں گے اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ڈیبٹ کر دیں گے تو یہ ہماری انٹریز ہوں گی یہ مختلف اکاؤنٹس ہیں ایک ذرا بات یہاں پہ رہ گئی اور وہ یہ کہ وہ جتنا مال خام مال سے ہم پھر شروع کرتے جو کہ فنشڈ گڈس کو ٹرانسفر سوری ورک ان پروسیس کو ٹرانسفر ہوا اس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ آف مٹیریل کنزیومڈ یعنی اس مٹیریل کی کاسٹ اس مٹیریل کی قیمت جو کہ استعمال میں آیا چاہے وہ استعمال سیل سے ہو رہا ہو یا فیکٹری کے اندر اس کے اوپر مزید کام ہو رہا ہو اگر سیل کے لیے آپ نے صرف مال رکھا ہوا ہے تو وہ کاسٹ آف گڈ سولٹ ہم کہتے ہیں اس کو کاسٹ آف مٹیریل یوز نہیں یا کنزیومڈ نہیں کہتے کنزیومڈ کا مطلب کہ جی استعمال ہو گیا استعمال شدہ اس کے بعد جب اس میں ہم ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ میں جا کے دوسرے اوورہڈس ایڈ کر دیتے ہیں وہ دوسرے اوورہڈ جو ہے ان کو ہم فیکٹری کاسٹ کا نام دیتے ہیں. یعنی کاسٹ آف مٹیریل کنزیومڈ پلس labor and factory overheads is the total factory cost of the goods that you are producing. اس میں جب اوپننگ اور closing اسٹاک کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ آتا ہے وہ تمام مال جس کی جو آپ نے ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ میں جس کو بنایا اس کی لاگت آ جاتی ہے اور یہ لاگت جو ہے یہ آپ فنشڈ گڈز میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور جب وہاں پہ فنشڈ گڈز کے اکاؤنٹ میں اوپننگ اور کلوزنگ اسٹاک کا حساب کرنے کے بعد جو قیمت رہ جاتی ہے اس کو ہم کوسٹ آف گڈز سولڈ کہتے ہیں یہ مینوفیکچرنگ پروسیس کے لیے تمام باتیں ہیں جہاں پہ آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی کنورژن نہیں ہو رہی یعنی کنورٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کہیں بھی خام مال کو کسی تیار شدہ مال میں لیکن صرف آپ چیزیں خرید کے دکان, دکان ہے مثال کے طور پہ گروسری کی دکان ہے کریانے کی دکان ہے جہاں پہ آپ مال خرید کے آپ اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہاں سے بیچ دیتے ہیں تو وہاں پہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ہی ہوتا ہے صرف لیکن اگر مینوفیکچرنگ ہوگی تو یہ تمام ٹرمس جو میں نے ابھی استعمال کی یہ تمام کا استعمال ہوتا ہے اور ان کا سمجھنا اب ضروری ہے یہ ٹرمس کیا ہے کاسٹ آف را مٹیریل کوسٹ انکرڈ فار دی پرچیز آف را مٹیریل اب اس کے اندر جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی اس میں نہ صرف وہ کاسٹ جو کہ ہم را مٹیریل بنانے والے کو دیتے ہیں یا جس سے را مٹیریل خریدتے ہیں وہ کاسٹ شامل ہے بلکہ اگر ٹرانسپورٹ ہم نے کی ہے raw, کیا ہے را مٹیریل اپنی کاسٹ کے اوپر تو وہ کاسٹ بھی شامل ہوگی کئی دفعہ سپلائر جو ہیں جن سے ہم مال خرید رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی جس قیمت پہ ہم آپ کو بیچیں گے وہ قیمت پہنچ کی قیمت ہے یا وہ قیمت ہمارے فیکٹری کی یا ہماری دکان کی قیمت ہے یعنی پہنچ مطلب یہ ہے کہ جی آپ کے جہاں آپ کو اس کی ضرورت ہے وہاں پہ پہنچانے کی قیمت بھی اس پرائس میں شامل ہے جو کہ ہم آپ سے چارج کریں گے یا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کو صرف اپنے کارخانے پہ اپنی دکان پہ یہ مال دے دیں گے وہاں سے اٹھا کے آپ اپنی دکان کارخانے یا جو بھی ہے اس پہ جس طریقے سے سر پہ اٹھا کے لے جائیے وہ اس کی قیمت آپ کی اپنی ہے وہ جتنا کرایہ آپ دیں گے وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے تو جہاں پہ یہ صورت ہو کہ جہاں پہ کرائے کے ذمہ دار آپ ہیں اور وہ کرایہ جو آپ کے یہاں لانے کے لیے خام مال آپ کو ادا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو بھی آپ قیمت خرید میں شامل کریں گے اس کے علاوہ اگر باہر سے چیزیں امپورٹ ہوتی یعنی بیرون ملک سے امپورٹ ہوتی ہیں تو پھر کسٹم ڈیوٹی بھی ادا کی جاتی ہے اور مختلف ٹیکسز ادا کیے جاتے ہیں کچھ آکٹروئے کے چارجز ہوتے ہیں کوئی پورٹ کے ہینڈلنگ چارجز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ تمام کے تمام جو ہے وہ قیمت خرید کا ایک امپورٹنٹ اور انٹیگرل پارٹ ہوتے ہیں وہ حصہ ہوتے ہیں اس کے بغیر قیمت خرید جو ہے وہ نامکمل ہے تو یہ بات یاد رکھیں لفظ استعمال ہم نے کیا تھا ایکسپریشن کنورژن کاسٹ کنورژن کاسٹ وہ تمام کاسٹ ہے جو کہ آپ جس کا خرچہ آپ کرتے ہیں خام مال کو را مٹیریل یا خام مال کو آپ فنش گڈز میں کنورٹ کرنے کے لیے اس میں لیبر کی کاسٹ بجلی کی کاسٹ پانی کی کاسٹ آئلز کی کاسٹ اسپیئرس کی کاسٹ بہت ساری کاسٹ آتی ہیں وہ تمام کی تمام کاسٹ جو ہیں وہ آپ کنورژن کاسٹ کہلاتی ہیں اور ان کاسٹ کا اس کے علاوہ کئی جگہ پہ یہ بھی ہو ہے مثال کے طور پہ اگر کپڑا یہ کپڑے بنانے کی اگر ایک فیکٹری ہے تو وہاں پہ جو کٹر کا ڈپارٹمنٹ ہے کٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی کاسٹ بھی جو ہے وہ بھی کنورژ کاسٹ میں شامل ہے صرف اسٹیچنگ کی کاسٹ شامل نہیں ہے کنورژن Conver کاسٹ میں کٹر کی کاسٹ بھی شامل ہے جہاں پہ کپڑا کٹ رہا ہے وہ بھی کاسٹ شامل ہوگی کیونکہ اس کے بغیر تو تیار مال ہو نہیں سکتا سو so یہ کنورژن کاسٹ کی بات لیبر جو لیبر مشینوں پہ کام کر رہی ہے جو پروڈکٹس کو بنانے میں کر رہی ہے ان سب کی کاسٹ جو اور اس میں لیور کے اندر صرف اسکلڈ اور انسکلڈ لیبر یا سیمی اسکلڈ لیبر کی بات نہیں ہو رہی یا پہ ان کے جو سپروائزر ہے ان کے فور مین ہیں یا مینیجر پروڈکشن تحق تک جو ہیں ان سب کی تنخواہیں جن کا ڈائریکٹلی پروڈکشن پروسس کے ساتھ تعلق ہے ان سب کی تنخواہیں جو ہیں وہ آئیں گی ٹرم استعمال ہوئی فیکٹری اوورہڈ اب فیکٹری اوورہڈ میں کیا چیز ہے کہ جی وہ باقی تمام کاسٹ جو آپ انکار کر رہے ہیں بجلی ہے وغیرہ وغیرہ دوسری چیزیں اور وہ تنخواہ جو فیکٹری مینیجر کو دی جا رہی ہے وہ بجلی کا خرچہ جو کہ فیکٹری کے باقی حصوں کے لیے اس کے علاوہ جو کہ فیکٹری فلور یا جہاں پہ مشینری لگی ہوئی ہے اس جگہ پہ جو خرچہ ہو رہا اس کے علاوہ جو خرچہ ہے وہ اور اس قسم کے بہت سارے خرچے جو ہے وہ ہوتے ہیں جو کہ فیکٹری اوور ہیڈ میں شامل کیے جاتے ہیں تو یہ تمام کاسٹ جو ہے یہ کنورژن کاسٹ میں شامل ہوتی ہیں اس کے بعد ہم اب ٹیشن کی طرف آتے ہیں اور وہی ایگزامپل جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں لیا تھا جو دوسرا ایگزامپل تھا اس ایگزامپل کو ہم سامنے رکھ کے آگے چلتے ہیں اور پرزنٹیشن اس کی جو ہے وہ اب اسٹیٹمنٹس کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ جی را مٹیریل ہے اوپننگ اسٹاک را مٹیریل کا ہم نے کہا تھا کہ جی لاکھ روپیہ ہے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جی اس مہینے پرچیز جو ہے وہ دو لاکھ روپے کی ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اکاؤنٹ بنایا تھا تو اس اکاؤنٹ میں لاکھ روپیہ اور دو لاکھ روپے دونوں ڈیبٹ سائٹ پہ موجود تھے اس پرٹیکولر اگزامپل میں اس اگزامپل کے اندر کوئی ایسی کاسٹ شامل نہیں ہے یعنی کوئی اور کاسٹ نہیں ہے جیسے فریٹ کی کاسٹ ہے یا ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ ہے یا کوئی اور اس قسم کی کاسٹ جو کہ اس مال کو لانے میں فیکٹری میں لانے کے لیے خرچ کی گئی وہ شامل نہیں تھی وہ کوئی نہیں دی گئی تھی لہذا وہ کوئی نہیں ہے کلوزنگ سٹاک آف را مٹیریل البتہ دیا گیا تھا اور وہ کلوزنگ سٹاک جو ہے وہ پچاسی ہزار روپے کا تھا اب جب ان تینوں فگرز کو اوپننگ سٹاک پلس کلوزنگ پلس پرچیز مائنس کلوزنگ سٹاک کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فگر آتی ہے وہ دو لاکھ پندرہ ہزار کی آتی ہے جس کو ہم کاسٹ آف مٹیریل کنزیومڈ کہتے ہیں اس کاسٹ آف مٹیریل کنزیومڈ کے اندر اگر ہم کنورژ کاسٹ اور لیبر ایڈ کر دیں جو کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ فیکٹری ہیڈ جو کہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے کی ہیں وہ اگر ایڈ کر دیں اور فیکٹری اوورہڈ جو ہیں جو کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی پچاس ہزار روپے کے یہ ایڈ کر دیں تو ڈیڑھ لاکھ اور دو لاکھ پندرہ ہزار اور پچاس ہزار یہ تینوں جس روپئے فگرز ایڈ ہوں گی تو ہمارے پاس فیکٹری کاسٹ آ جائے گی اس مال کی جو ہم نے کنورٹ کیا ہے چار لاکھ پندرہ ہزار روپیہ اب اس میں جس وقت اوپننگ اور کلوزنگ سٹاک آف ورک ان پروسیس کو ایڈ یا ایڈجسٹ کریں گے تو ہمارے پاس فگر آئے گی سٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ کی کہ جو ہر حال لت اور ہر انداز سے کمپلیٹ ہم نے کمپلیٹلی بنا دیے کمپلیٹلی مینوفیکچر کر دیئے سو چار لاکھ پندرہ ہزار جو کہ ٹوٹل فیکٹری کاسٹ تھی اس میں نبے ہزار روپئے کا اوپننگ اسٹاک جس وقت ورک ان پروسیس کا شامل کیا جائے گا تو پانچ لاکھ اور پانچ ہزار فیگر آئی اس میں سے کلوزنگ اسٹاک پچانوے ہزار روپئے کا آپ جس وقت نکال دیں گے تو آپ کے پاس کاسٹ آف گڈ manufactured چار لاکھ اور دس ہزار روپے آئے گی اس کاسٹ آف گڈ manufactured کو جو کہ آپ ٹرانسفر کریں گے گڈ اکاؤنٹ کے اندر اس میں جس وقت اوپنگ اور کلوزنگ اسٹاک کی ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی تو آپ کے پاس وہ فر آئے گی کہ جو کاسٹ آف گڈ سولڈ یعنی وہ کاسٹ آئے گی جو کہ ان آئٹمس کی ہے جو آپ نے بیچتی ہے تو اوپننگ اسٹاک ڈیڑھ لاکھ روپیہ چار لاکھ دس ہزار میں ایڈ کیجیے یہ آپ کی فکر پانچ لاکھ ساٹھ ہزار بن گئی اس میں سے کلوزنگ اسٹاک جو ہے وہ آپ سب ٹریک کر دیجئے مائنس کر دیجیے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کا تو آپ کے پاس کاسٹ آف گڈ سول جو ہے وہ چار لاکھ اور بیس ہزار روپے کی آگئی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ اب, اب آپ کے بجائے ٹی اکاؤنٹ بنانے کے اسٹیٹمنٹ کے انداز میں پرزینٹ ہو گئی مشورہ ہمارا آپ کو یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے چیز کو سمجھنے کے لیے سوال کو سمجھنے کے لیے آپ ہمیشہ وہی لیجر کے اکاؤنٹس بنائیے پریزنٹیشن کے لیے آپ سٹیٹمنٹ کا سٹائل اختیار کیجئے لیکن سوال سمجھنے کے لیے اور ٹرانزیکشنز ریکارڈ کرنے کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ والا طریقے کار نہ اختیار کریں آپ وہی اکاؤنٹس لیجر اکاؤنٹس یا ٹی اکاؤنٹس جن کو ہم کہتے ہیں ان کو استعمال کریں کیونکہ اسی طریقے سے آپ ڈبل اینٹری بھی سمجھ سکیں گے اب یہ مختلف قسم کی اسٹیٹمنٹس جیسے میں نے کہا کہ جی کاسٹ اف مٹیریل کنزیومڈ ہم نے اسٹیٹمنٹ استعمال کی ہے کاسٹ آف انسولڈ اسٹاک فنشڈ اسٹاک یا انپروسیس اسٹاک ہے یہ سارے اس کی ویلویشن کیسے ہوئے گی کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا آپ کے پاس اوپننگ اسٹاک میں کچھ ایسا مال موجود ہے جو آپ نے چھ آٹھ مہینے پہلے خریدا تھا جس وقت قیمت کچھ اس مہینے جو آپ مال خرید رہے ہیں اور جتنا مال خریدا ہے وہ ہو سکتا ہے ایک ہی قیمت پہ نہ خریدا ہو آپ نے چھ مختلف قیمتوں میں خریدا ہو تو ہر وقت جو ہے وہ چونکہ اتار اور چڑھاؤ بائنگ پرائس کے اندر سیلنگ پرائسز کے اندر ہوتا رہتا ہے مارکیٹ کے حساب سے ہوتا ہے جو اکنامک حالات ہوتے ہیں ان کے حساب سے ہوتا ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے حساب سے ہوتا ہے لہذا قیمتیں تو بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہیں تو اب ہم اس سٹاک میں سے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں سے ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ جی پہلے ہم یہ سوچنے بیٹھیں گے کہ یہ سٹاک جو ہے یہ ہم نے وہ پانچ روپے کلو گرام والا سٹاک میں سے یہ ہم نے چیزیں نکالی ہیں یا ہم نے یہ ساڑھے چار روپے والے میں سے ہے یا ساڑھے چودہ روپے والے میں سے نکالی تو یہ کیسے اس کا حساب کتاب رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ہمارے پاس چند ایک طریقے کار ہے ویلیویشن کے طریقے ہیں سٹاک کو ویلیو کرنے کے لیے اور جو سٹاک اور جو item, جو ویلو جو ہے وہ فنش گڈ میں ٹرانسفر ہوتا ہے یا آ, آ, آ, آپ کے ورک ان پروسیس کو جاتا ہے اس کے لیے ویلیویشن کے طریقے ہیں اس وقت ہم جو بات کریں گے وہ بات کریں گے کہ را مٹیریل کا اسٹاک جو ہے اس کی ویلیویشن کیسے ہوگی اور آپ کے فنش گڈس کے س کی ویلویشن کیسے ہوگی جبکہ پرچیزنگ کا ریٹ جو ہے وہ بڑھتا اور کم ہوتا جاتا ہے تو پہلے بات تو یہ کر ل آئیے ایک ایگزامپل دیکھ آپ کو یاد ہے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جو اسٹور ہوتا ہے جہاں پہ یہ گودام جو ہوتا ہے جہاں پہ مال رکھا جاتا ہے کیونکہ تمام کا تمام خام مال تو نہ آپ فیکٹری میں رکھ... آ... نہ آپ دکان میں تو نہیں رکھیں گے یا جتنا مال آپ نے بیچنا ہے وہ سارے کا سارا تو دکان میں نہیں رکھیں گے وہ آپ گودام میں رکھیں گے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ دکان میں رکھیں گے باقی ساری چیزیں جو ہے باقی سارا مال جو ہے وہ آپ کے گودام میں ہوگا تو گودام میں جو ہے اور جتنا نیا مال آئے گا وہ بھی گودام میں سیدھا آئے گا اور پھر گودام سے دکان میں آئے گا یا فیکٹری کے اسٹور پہ آئے گا فیکٹری کے اسٹور سے وہ مال پھر ضرورت کے حساب سے فیکٹری آ, فلور پہ آ, جہاں پہ اس کو مزید پروسس سے گزرنا ہے اس کو ایشو ہوگا تو اسٹور میں آتا ہے پہلے مال اسٹور میں جو ہے وہ ہم کیا رکھتے ہم نے لیجر اکاؤنٹس میں دیکھا کہ ہم نے وہاں پہ کہیں کوانٹٹی کی بات نہیں کی ہم نے یہ بات نہیں کہ کتنا مال خریدا ہم نے کہا کہ کتنے کا مال خریدا گیا ویلو کیا تھا اس مال کا وہ ہم نے لیجر کے اندر جو ہے وہ تمام ویلو جو ہے روپے پیسے کی بات کی اور روپے پیسے سے اینٹریاں ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی جس کو سٹور میں ہم آتے ہیں تو اسٹور میں ہم ویلیو نہیں ریکارڈ کرتے مال کا ہمیں صرف تعلق ہوتا ہے یا کی کیپر جو ہوتا ہے اس کا تعلق تو اس بات سے ہے کہ جی سو چیزیں اس کے پاس آئی اور سو میں سے کتنی کس کس کو چلی گئی اور کب کب چلی گئی تو اس کا تعلق تو صرف اسی حد تک ہے. اس وہ جو چیزیں ایشو کر رہا ہے وہ چیزیں دے رہا ہے دوسرے لوگوں کو اس کو کیسے ویلو کر رہا ہے یہ مسئلہ ہے تو یہ جو کارڈ ہم اب آپ کو دکھائیں گے یا دکھا رہے ہیں اس کارڈ کو دیکھیں ہم تو اس میں ہم نے چند کالمز رکھی ہوئی ہیں ڈیٹ ہے ریسیٹ ہے کوانٹیٹی ہے ریٹ اور اماؤنٹ کا کالم جو ہے وہ ہم نے صرف اس ایگزامپل کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے ورنہ اسٹور کے اندر جو کارڈ ہوتا ہے اس کے اندر ریٹ اور اماؤنٹ کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہوتا تو ایک سائڈ ہوتی ہے کہ آمد مال اور دوسری سائڈ ہوتی ہے کہ جو مال ایشو کیا جا رہا ہے یا جو باہر جا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے تو اس کی سائڈ پہ بھی ڈیٹ ایشو کوانٹٹی ہوتی ہے ریٹ اور اماؤنٹ کے کالم جو ہے وہ ہم نے آپ کے لیے اس ایگزامپل میں استعمال کیے اب ہمارے پاس دو پرچیز آئی ہیں دو ریسیپٹس آئی ہیں ایک رسید تھی دس نمبر دس ہم نے خریدے ایک سو پچاس روپے کے حساب سے فی اس کا ٹوٹل ویلو پندرہ سو روپئے بن گیا دوسرا ہم نے جو لاٹ خریدا انہیں آئٹمس کا وہ پندرہ آئٹم خریدے ہم نے لیکن اب قیمت جو ہے اس کی وہ دو سو روپیہ ہو گئی تو ٹوٹل ویلو جو ہے ان پندرہ آئٹمس کا اب وہ تین ہو گیا اب ہمارے پاس ٹوٹل کوانٹیٹی جو ہے وہ پچیس ہے اب ہمارے پاس اس پچیس آئٹمس کا ٹوٹل ویلو جو ہے وہ پینتالیس سو ہے دس آئٹم ہم نے ڈیڑھ سو روپئے کے خریدے تھے پندرہ خریدے تھے ہم نے دو سو روپئے کے اگر ہم اوسط کی بات کریں تو پینتالیس سو کو اگر ہم پچیس سے تقسیم کریں کہ, کہ صاحب چلیے صاحب ہم, ہم کیا قیمتیں خرید تھی ہماری تو یہ ہو جائے گا ورنہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے یہاں تو جو چیز سب سے پہلے خریدی گئی تھی وہ سب سے پہلے باہر اسٹور میں سے نکلتی ہے جو سب سے آخر میں خریدی جاتی ہے وہ سب سے آ... بعد میں نکلتی ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز سب سے آخر میں خریدی جاتی ہے وہ سب سے پہلے نکلتی ہے اور جو سب سے پہلے خریدی ہوتی ہے وہ سب سے بعد میں نکلتی ہے تو تین کہہ لیجیے کہ یہ طریقہ کار ہوگا سو اب ویلویشن کی یہاں پہ بات آئی کہ جناب جو بھی آپ چیز ایشو کر رہے ہیں اس اسٹور میں سے ان پچیس آئٹم میں سے جو آپ چیزیں ایشو کریں گے وہ کس ریٹ پہ کریں گے اوسط پہ کریں گے یا اس اصول کے مطابق کریں گے کہ جو سب سے پہلے خریدا گیا وہ سب سے پہلے ایشو ہوگا اسٹور سے یا جو سب سے آخر میں خریدا گیا وہ سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے آخر میں وہ بھی ایشو ہوگا سو so, اب میتھڈ آف ویلویشن کیا ہوئے میتھڈس آف ویلویشن جو ہے ان کے تین نام جنرلی ہیں ایک تو ہے کہ جی فرسٹ ان فسٹ آؤٹ فائفو یعنی جو پہلے وہ سب سے پہلے باہر جو سب سے پہلے خریدا گیا وہ سب سے پہلے استعمال کیا گیا اور دوسرا میتھڈ ہے لائفو لاسٹ ان فسٹ آؤٹ یعنی جو سب سے آخر میں خریدا گیا وہ سب سے پہلے پیر یا ایشو ہوگا اور تیسرا میتھڈ جو ہے وہ اوسط کا میتھڈ ہے ویٹڈ ایوریج وہ سمپل ایوریج نہیں ہے اس میں کچھ اور تھوڑا سا اضافہ کیا جاتا ہے اور پھر ایوریج نکالی جاتی ہے آم طور سے دو ہی طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں فائیف فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ یعنی سب سے پہلے خریدا ہوا اور سب سے پہلے استعمال میں آنے کا اور دوسرا ایوریج ویٹڈ ایوریج کا میتھڈ یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے لاسٹ انڈ فسٹ آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو چیز آج خریدی ہے اس کو آپ کہہ رہے کہ جی سب سے پہلے استعمال میں آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کل افرات زر کی وجہ سے قیمتوں میں بڑھاوا ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو آپ کی جو آج کی پرچیز ہوگی اس کی قیمت کہیں زیادہ ہوگی اس مال کی قیمت سے جو کہ آپ نے آج سے چار مہینے چھ مہینے پہلے خریدا تو کیا یہ مناسب ہوگا کیا یہ نہیں ہے اصول کہ جناب جو چیزیں جیسے جیسے آتی ہیں یا سب سے پہلے آتی ہیں ان کو پہلے استعمال کریں اور پھر جو نئی چیز آتی ہے اس کو اس کے حساب سے کریں کیونکہ ہر چیز کو آپ کسی قاعدے کے ساتھ استعمال کرتے سو so, یہ مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ موجود ہے سو so, اب اس کو جو ہے کیسے کیا جائے لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ جو ہے وہ اس وجہ سے عام طور پہ آج کل استعمال نہیں ہوتا کیونکہ انفلیشن کے زمانے میں افرات زر کے زمانے میں اس کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہم فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ اور ویٹڈ ایوریج ان دو میتھڈز کو دیکھتے ہیں کچھ ڈیٹا ہے کہ جی پہلی جنوری کو ہم نے دس یونٹ خریدے ڈیڑھ سو روپے پر یونٹ کے حساب سے دوسری جنوری کو ہم نے پندرہ یونٹ خریدے اسی آئٹم کے اسی اسی چیز کے دو سو روپے کے حساب سے دس جنوری کو ہم نے بیس یونٹ مزید خریدے دو سو دس روپے کے حساب سے اسی دوران ہم نے اس مال میں سے ایشو بھی کرتے رہے پانچ یونٹ ہم نے جو ہے وہ پانچ جنوری کو ایشو کیے جنوری کو ہم نے دس یونٹ ایشو کیے اور پندرہ جنوری کو ہم نے پندرہ یونٹ ایشو کر دی ساری چیز کو ریکارڈ کرنے کی بات ہے اب اس کی ریکارڈنگ کیسے ہوگی کس میتھڈ کے حساب سے کریں گے ہم چلیے ساتھ پہلے ہم فائیو فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے حساب سے کے میتھڈ کو استعمال کریں گے اور اس حساب سے ہم ویلیویشن کریں گے سب سے پہلے تو ریسیٹ آئی ہمارے پاس اوپننگ سٹاک کوئی نہیں ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس ریسیٹ ہوئی دس آئٹمس کی ڈیڑھ سو روپئے کے حساب سے سو سٹاک کا ویلیو جو ہے وہ دس ضرب ایک سو پچاس پندرہ سو روپے ہو گیا اس کے بعد آپ کا دو جنوری کو پندرہ آئٹم آپ نے خریدے دو سو روپئے کے حساب سے اب جو اسٹاک آ گیا آپ کے پاس وہ دس آئٹمس ہیں ایک سو پچاس روپئے کے حساب سے پندرہ سو روپئے اور پندرہ آئٹمس دو سو روپئے کے حساب سے تین ہزار روپئے کے ٹوٹل اسٹاک کا ویلیو جس کے اندر پچیس آئٹم شامل ہیں اس کا ویلیو دو جنوری کو اب پینتالیس سو روپیہ ہو گیا اب پانچ جنوری کو سب سے پہلے آپ پانچ آئٹمس جو ہے اس اسٹاک میں سے ان پچیس آئٹم میں سے آپ وہ ایشو کر دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں جو, جو بھی ہے وہ کر دیتے ہیں آپ کا اسٹاک پانچ آئٹم سے کم ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پانچ آئٹمس اگر تو ہم فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کا میتھڈ استعمال کر رہے ہیں ویلویشن کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے دس آئٹمس ایک سو پچاس روپے کے حساب سے خریدے تھے ان میں سے پانچ آئٹم جو ہیں وہ ہم نے ایشو آج کر دیے پانچ جنوری کو سو پانچ آئٹمس کا ویلو جو ہے وہ ایک سو پچاس روپے کے حساب سے ساڑھے سات سو سا سا روپے ہو گیا اب ہمارے پاس پیچھے کیا بچا ہمارے پاس دس کے تو پانچ رہ گئے دس جو خریدے تھے ایک سو پچاس پہ ان میں سے پانچ تو ہم نے استعمال کر دیے باقی ان میں سے پانچ رہ گئے پانچ ایک سو پچاس سات سو پچاس روپے اور پندرہ جو ہم نے خریدے تھے دو جنوری کو وہ ویسے کے ویسے پڑے ہوئے پندرہ ضرب دو, دو سو تین ہزار روپے کے وہ اب ہمارے پاس بیس آئٹم موجود ہیں تین ہزار سات سو اور پچاس روپے کے اب چھ جنوری پہ آئیے جنوری پہ ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم نے دس آئٹمس ایشو کیے تھے دس آئٹمس ایشو کیے تھے بھائی جو ایک سو پچاس روپئے پہ خریدے تھے ان میں سے تو پانچ ہی رہ گئے ہوئے ہیں تو پہلے تو سب سے وہ گئے اور پھر باقی جو پانچ رہ گئے وہ دو سو روپئے والی خرید جو ہوئی تھی اس میں سے گئے تو جو مال دس آئٹمس کا جو ایشو ہوا تھا اس کا ویلو ہوا پانچ زربے ایک سو پچاس ساڑھے سات سو پلس پانچ زربے دو سو ایک ہزار تو وہ دس یونٹس ایک ہزار سات سو پچاس روپئے کے ایشو ہو گئے سٹاک کا ویلیو کیا رہا ایک سو پچاس کا تو اب کچھ بھی نہیں رہا مال پیچھے باقی وہ تو سارے کا سارا استعمال ہو گیا جو پندرہ آئٹمس ہم نے خریدے تھے دو سو روپئے کے حساب سے ان میں سے دس آئٹمس ہمارے پاس رہ گئے کیونکہ پانچ اس دفعہ ہم نے ان میں سے بھی نکال دی تو دس رہ گئے باقی دس زربے دو سو دو ہزار روپئے اب سٹاک کا ویلیو دو ہزار روپے ہو گیا دس جنوری کو بیس آئٹم خریدتے دو سو دس روپئے فی کس کے حساب سے اب سٹاک کا ویلیو جو ہے وہ دس ضربے دو سو جو باقی بچ گیا تھا ہمارے پاس اور نیا سٹاک جو خریدا بیس روپے ضربے دو سو دس سو ٹوٹل ویلو بن گیا چھ ہزار دو سو روپئے اسٹاک کا پندرہ جنوری کو ہم پندرہ آئٹمس ایشو کر رہے ہیں استعمال کر رہے دو سو روپے والی جو خرید تھی اس میں سے دس رہ گئے کنوئے تھے تو سب سے پہلے تو وہ دس گئے اور باقی جو پانچ تھے وہ نئے لاٹ میں سے جو کہ ہم نے دس تاریخ کو خریدا دو سو دس روپئے کے حساب سے اس میں سے گئے تو دس زربے دو سو دو ہزار روپیہ تو دس آئٹمس کا ویلیو ہو گیا اور پانچ کا دو سو دس کے حساب سے ایک ہزار پچاس جو ایشو کیا ہم نے مال پندرہ یونٹس اس کا ٹوٹل ویلیو تین ہزار پچاس روپئے ہو گیا سٹاک کا کیا ہوا دو سو روپئے والے میں سے کچھ نہیں رہا بیس میں سے پانچ آئٹم بچ گئے تو باقی بیلنس جو بچا وہ پندرہ آئٹم دو سو دس روپئے کے حساب سے تین ہزار ایک سو اور پچاس روپے کے بچ تو یہ میتھڈ فائی فو میتھڈ یہاں پہ جو سب سے پہلے خریدا گیا اس کو سب سے پہلے استعمال میں کیا, لایا گیا ایشو جو ہوا وہ اسی حساب سے ہوا جو سٹاک رہ گیا اس کی ویلیویشن بھی اسی حساب سے اسی بیسس پہ ہوئی تو یہ چیز جو ہے یہ سامنے رکھنی چاہیے یہ ذہن نشین کرنی چاہیے اور اس کو سمجھ لینا چاہیے لیکن یہاں پہ میں ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ جس طریقے سے ٹرانزیکشنز اگر بڑھتی جائیں گی اور اگر آپ کے مال کی خرید بڑی ریگولرلی ہو رہی ہے تو پھر یہ مسئلہ ذرا گمبھیر ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سارے ریٹس کئی دفعہ آ جاتے ہیں اور ان ہر ایک کا اندازہ رکھنا اور اس کو ریکارڈ رکھنا اور یہ سب کام کرنا جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے تو اب آئیے دوسرے میتھڈ کی طرف جس کو ہم ویٹڈ ایوریج میتھڈ کہتے ہیں یہاں پہ ہر ٹرانزیکشن کے بعد جو بیلنس رہ جاتا ہے اس سے ایک اوسط کاسٹ اس بیلنس کی نکال لی جاتی ہے اور وہ کاسٹ جو ہے وہ پھر ایشو کو آپ اپلائی کرتے ہیں جو ایشو ہو رہا ہے جو استعمال ہو رہا ہے مال اس کو اپلائی کرتے ہیں. آئیے دیکھیں کیسے وہی ایگزامپل ہے کہ جی دس یونٹ آپ نے خریدے ایک سو پچاس روپئے کے حساب سے پہلی جنوری کو پندرہ سو روپئے کے پندرہ سو آپ کے پاس روپئے کا اسٹاک ہے ایوریج کاسٹ کے آئی اب آپ کو یہاں پہ ایوریج کاسٹ کا حساب رکھنا پڑے گا ایوریج کاسٹ کے آئی پندرہ سو یونٹ کی پندرہ سو روپیہ ڈیوائڈیڈ بائی دس روپئے یا دس یونٹ سوری دس یونٹ تو ڈیڑھ سو روپیہ اس کی ایوریج کاسٹ پر یونٹ آ گئی دو تاریخ کو آپ نے مزید پندرہ یونٹ خریدے تین ہزار روپئے کے اب آپ کے اسٹاک کا ویلیو کیا ہو گیا پندرہ سو روپیہ پلس تین ہزار پینتالیس سو نمبر آف یونٹس کتنے ہیں آپ کے پاس اب پچیس ہیں تو پینتالیس سو روپئے تقسیم پچیس اب یونٹ کی کاسٹ ایوریج اوسط کاسٹ جو ہے وہ ایک سو اسی روپے آ گئی پانچ جنوری کو آپ پانچ یونٹ استعمال کر رہے ہیں ایوریج کاسٹ کو اپلائی کریں گے آپ پانچ ہزار بے ایک سو اسی نو سو روپیہ استعمال کیے ہوئے آئٹمس کی کاسٹ آئی باقی اسٹاک کا بیلنس کیا رہ گیا پینتالیس سو مائنس نو سو چھتیس سو روپیہ ایوریج قیمت اب کیا رہے گی اسٹاک کی چتیس سو تقسیم بیس ایک سو اسی روپئے چھ جنوری کو آپ نے دس آئٹم اور استعمال کیے ایک سو اسی روپئے کے حساب سے اٹھارہ سو روپئے کا اسٹاک آپ نے مزید استعمال کر دیا چتیس سو کا اسٹاک تھا چیس سو میں سے اٹھارہ سو گئے پیچھے اٹھارہ سو رہ گئے نمبر آف آئٹم آپ کے پاس جو اب بیلنس بچ گیا وہ بھی دس کا ہے ایوریج کاسٹ جو ہے پھر ایک سو اسی روپئے کی ہے دس جنوری کو آپ نے بیس آئٹم خریدے دو سو دس روپئے کے حساب سے اب سٹاک کا ویلیو ہو گیا اٹھارہ سو پلس پینتالیس سو چھ ہزار آئٹمس نمبر آف آئٹمس سٹاک میں ہو گئے دس آئٹم پہلے کے تھے بیس نئے خریدے تیس آئٹم ہو گئے چھ ہزار تقسیم تیس روپے تیس آئٹمس اوسط قیمت دو سو روپیہ اور لاسٹ ٹرانزیکشن آپ کی جو آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی آپ نے پندرہ آئٹم استعمال کیے پندرہ آئٹمس کو آپ نے کا ریٹ جو لگایا وہ دو سو روپئے کا لگایا کہ تین ہزار روپئے کا سٹاک جو ہے وہ آپ نے استعمال کر دیا چتیس سو اچھا ہزار میں سے آپ نے تین ہزار جیسے سبٹریکٹ کیا مائنس کیا تو پیچھے رہ گیا ویلیو آف سٹاک تین ہزار روپئے اور آپ کے پاس یونٹس جو رہ گئے وہ پندرہ یونٹس رہ گئے تھے پندرہ نمبر رہ گئے تھے آئٹمس کے تین ہزار تقسیم پندرہ دو سو روپیہ آپ کی ایوریج کاسٹ پر یونٹ آ گئی یہ آپ کا میتھڈ جو ہے یہ ایوریج کاسٹ میتھڈ جو ہے یہ کہلاتا ہے, کہلاتا ہے کہلاتا ہے ویٹڈ ویٹڈ ایوریج ایوریج اور آپ کا جو فائیف میتھڈ ہے یہ دونوں جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں روزمرہ کے کاروبار اب اس سے آگے چلیں کہ جی دونوں میتھڈز کیا ایک ہی اس سے ایک ہی ریزلٹ نکلتا ہے اور رزلٹ کہاں نکلتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی بات کر رہے تھے اس وقت ہم نے کہا تھا کہ گروس پروفٹ از اکول ٹو سیلز مائنس cost of sales cost of sales میں کیا کیا شامل تھا یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جی اوپننگ اسٹاک پلس پرچیز ہوئی چیز مائنس کلوزنگ اسٹاک اوپننگ اسٹاک پلس کاسٹ آف گڈس سولڈ مائنس کلوزنگ اسٹاک آپ کو جو ہے وہ کاسٹ آف گڈ مینوفیکچرڈ مائنس کلوزنگ اسٹاک وہ آپ کو کاسٹ آف گڈ سول دے گا تو اب یہ جو ایکزامپل ہیں ہمارے پاس ان انگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے فرض کر لیں کہ ہم نے تیس یونٹ جو ہیں وہ بیچے ڈھائی روپے کے حساب سے ساڑھے سات سو ان کی سیلز ریونیو ہوئی اب فائفو کا اگر ہم میتھڈ استعمال کر رہے تھے تو کاسٹ آف سیل ہماری کیا ہوئی ساڑھے سات سو سترہ سو پچاس اور تین ہزار پچاس ٹوٹل ہو گئی پانچ ہزار پانچ سو پچاس روپے. جب پانچ ہزار پانچ سو پچاس کو آپ مائنس کریں گے پچہتر سو میں سے تو آپ کا گروس پروفٹ انیس سو پچاس روپئے آ اگر آپ ویٹڈ ایوریج کا میتھڈ استعمال کریں گے تو پھر آپ کی کوسٹ آف سیلس جو ہے وہ آتی ہے 900 پلس 1800 پلس تین ہزار کو 7500 میں سے جس میں مائنس کریں گے تو آپ کا گراس پروفیٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور 1300 روپے کی فگر آتی تو ایک بڑی سمپل سی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کون سا میتھڈ استعمال کرنا بہتر ہے کس وقت کون میتھڈ استعمال کرنا چاہیے بھائی میں منافع کم دکھانا چاہتا ہوں میں زیادہ دکھانا چاہتا ہوں نہیں نہیں نہیں اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ زیادہ کم چیز یہ ہے کہ منافع آپ نے جو بھی میتھڈ استعمال کرنا ہے کا وہ سال ہر سال جو ہے میتھڈ ایک سا رہنا چاہیے اس کو ہر سال آپ چینج نہیں کر سکتے اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فائیفو میتھڈ ہی استعمال ہوگا تو FIFO ہی آئندہ استعمال ہوتا رہے گا ہاں اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ اس کو چینج کرنا بہت لازم ہو جائے یہ اس بات سے تعلق نہیں کہ جناب میں گروس پروفیٹ کیا شو کرنا چاہتا ہوں یہ نہایت خلط سوچ ہے اور اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے اس کی فلوسفی کے خلاف ہے جو بھی آپ میتھڈ آف ویلیویشن اڈاپٹ کریں گے اختیار کریں گے وہ آپ سوچ سمجھ کے کریں گے کیونکہ وہی میتھڈ آف ویلیویشن آپ آئندہ اور ہمیشہ استعمال کرتے رہیں گے شکریہ